ولی کلو ویج ہتن ہوا مولی اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے ہوا مولی وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے کوئی اپنے سامنے بت رکھ لیتا ہے بت کی طرف سجدہ کرتا ہے کوئی آگ رکھ لیتا ہے تو آگ کی طرف سجدہ کر رہا ہے کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے کوئی سورج کو کر رہا ہے کوئی چاند کو کر رہا ہے تو ہر ایک نے اپنی طرف سے من گڑت منمانی کرتے ہوئے سمتیں بنائی ہوئی ہے لیکن مسلمان جب بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں اس کے رب کے حکم کی طرف سے رب کا حکم ہے اس لیے وہ کرتا ہے تو فرمایا ہر ایک نے اپنی اپنی سمتیں بنائی ہیں جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے اور مسلمانوں تم نے تو جو سمت بنائی ہے وہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے تم عبادت اللہ کی کرتے ہو بس طبی کل تم نیکیوں میں جلدی کرو اور نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاؤ فس کے معنی سبقت کرنا مقابلہ کرنا آگے نکلنے کی کوشش کرنا آج دنیا میں لوگ مال کمانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن نے ہمیں نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا اور پھر تصور آخرت دیا گیا کہ یہ نیکیوں میں آگے نکلنا کیوں ضروری ہے اینما تکون یا طبی کم اللہ جمع تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت تم سب کو جمع فرما دے گا پھر نیکی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا ان اللہ علاق الدیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے و حیض و آپ جہاں سے بھی نکلیں ولی وجہ شط الحرام بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف نماز کے دوران کیجیے وہ انہو للحق حق ربق <الرَّبِّك> اور بے شک یہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے محمل اور اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں امن خیس خرج تفلی وجح شکول مسجد الحرام اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں جہاں کہیں ہوں نماز کے دوران اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف رکھیں رکھے و حیث وجوہ شتوا اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف ہی نماز میں رکھو لہ یقن تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے کوئی موقع نہ ملے اور وہ تم پر اعتراض نہ کر سکیں کہ مسلمانوں پہلے تمہارا قبلہ بیت المقدس تھا پھر تمہارا قبلہ بیت اللہ بنا مگر کبھی تم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو اور کبھی تم کسی اور کی طرف منہ کر لیتے ہو لہٰذا سفر ہو یا گھر پر ہو ہر حال میں فرض نماز پڑھتے ہوئے تمہاری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تم اپنا رخ قبلے کی طرف کرو ہاں قبلہ معلوم نہ ہو تو اس کے مسائل فقہ کے اندر وہ الگ ہیں کہ جب کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو اور قبلہ کا تعین نہ ہو سکے تو پھر فقہ کرام نے احادیث طیبہ کی روشنی میں کی مسائل بیان کیے کہ وہ دل سے فتوا لے کرے اور جس طرف اس کا دل کہے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اس طرف قبلہ سمجھ کر نماز ادا کرے اس کی نماز ادا ہو جائے گی بل لدین ولم اعتراض کا لوگوں کو موقع نہ ملے مگر جو لوگ ظالم ہیں وہ تو بلا وجہ اعتراض کریں گے فلا تخش پس تم ان سے نہ ڈرو وخشونی اور خاص مجھ ہی سے ڈرو ولی اتیم نعمتی علیکم اور یہ قبلہ میں نے اس لیے چینج کیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں ولا الکم تہ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کما اور سلنا فی کم جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے یتن علیہ کم وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں وہ ذکی اور وہ تمہیں ستھرا کرتے ہیں یہ آیت کریمہ کا قیامت ہے آج بھی جس کا قلب منور ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پائے گا اسی کو قرآن کا نور بھی ملے گا اسی کو حدیث کا نور بھی ملے گا وہی وہ تمہیں پاک کرتے ہیں وہی علم کمل کتاب اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں یہاں پر صرف اتنا عرض کروں گا کہ پہلے فرمایا گیا کہ ہماری آیتیں وہ پڑھتے ہیں پھر فرمایا گیا کتاب سکھاتے ہیں تو پڑھنا اور چیز ہے سکھانا اور چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کر بھی سناتے اور قرآن کی تفسیر بھی بیان فرماتے اور اگر قرآن صرف ترجمہ پڑھ کر سمجھ میں آ جاتا ہوتا تو صحابہ کرام حضور سے سمجھنے کے محتاج نہ ہوتے کیونکہ ان کی زبان تو عربی تھی قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں سے وابستہ کر لیں اور تابغین نے کئی کئی سال صحابہ کرام کی خدمت میں رہ کر قرآن سیکھا اللہ تعالیٰ حضور کی احادیث طیبہ اور صحابہ کرام کی نورانی زندگیوں کے صدقے میں ہمیں قرآن کا نورتا فرمایا کم اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں معلم تکون تاڑلم جو باتیں تم نہیں جانتے تھے فض کرونی فس تم مجھے یاد کرو از میں تمہارا چرچا کر دوں گا جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ تعالی جبریل امین سے فرماتا ہے اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کی محبت آسمانوں میں اتاری جاتی ہے تمام آسمانی مخلوق اس کی محبت کرتی ہے اور پھر اس کی محبت اہل زمین پر اتاری جاتی ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے وہ اس اللہ کا ذکر کرنے والے سے محبت کرتا ہے وش قرلی اور تم میرا شکر کرو اولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو